بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل القدت لسانی یفقہ کولی آمین یبلا عالمین آج ہم بفغ اللہ تعالی صورت العنع آیت نمبر ایک سے 110 تک پڑھیں گے سب سے پہلے انہیں آیات کی مختصر تفصیل پھر اس کے بعد ان شاء لفظی ترجمہ اللہ حب العزت فرماتے ہیں بدی اس سماواتی وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے بدی کمانی ہے کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا یعنی ان کا کوئی نقشہ نہیں تھا ان کا کوئی نمونہ نہیں تھا اس اللہ ہی نے اسے ایجاد کیا وہی موجد ہے زمین و آسمان کا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ رب العزت نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ لی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور تم کہتے ہو اس کی اولاد ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ کے مناسب اور مشابے نہیں ہے وہ تو ہر چیز کا خالق ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بچہ ہے اللہ رب العزت سورة مريم فيما فرماتن الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتناشق الارض وتخور الجبال هدا ان دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے یہ بہت بھاری بات ہے بہت بڑی بات ہے جو یہ کرتے ہیں یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اس بات کے کرنے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شک ہو جائے پہاڑ ڈہ کر گر جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ رب کی اولاد ہے حالانکہ وماغیل ایت تحقیقہ والدہ اللہ کے لائق تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اولاد بنائے جتنی بھی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں سب اسی کے بندے ہیں اس کی اولاد نہیں ہے اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہی تو تمہارا مالک ہے جس کی کوئی اولاد نہیں جو کسی کی اولاد نہیں جو زمین و آسمان کا موجد ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے یہ تمہارا رب ہے معبود ہے اسی کی عبادت کرو وہ ذات کیسی ہے لا دریکہ الابصار وہ دریک الابصار وہ اللہ کی ذات ایسی ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے ابسار بسر کی جمع ہے جس کے معنی ہے نگاہ اور دیکھنے کی قوت اور ادراک کے معنی پا لینا پا لینا احاطہ کر لینا کیا مطلب کہ ساری مخلوقات جنوں انسان، ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی یہ نگاہیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی جب کہ اللہ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری پوری طرح دیکھتا ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقینا جھوٹ کہا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی والی آیت پڑھی کہ اللہ ترحق البسوار کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ کو دیکھا تھا صحابہ اکرام میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعلی کو دیکھا تھا بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کی رات اللہ کو دیکھا تھا جبکہ یہ غلط بات ہے کوئی صحابی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا سوائے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس کے وہ پہلے قائل تھے اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ مگر وہ بھی کبھی ساتھ یہ فرماتے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے دو مرتبہ اللہ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نہیں سوتا اور نہ اس کی ذات پاک کے یہ شایان شان ہے کہ وہ سوئے وہ میزان کو جھکاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اس کا حجاب نور یا آگ ہے اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دیں جس پر اس کی نظر پڑے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کوئی دنیا کی زندگی میں اللہ کو دیکھ سکے صحیح مسلم کتاب ايمان میں آتا ہے حضرت اب رضی اللہ تعاليٰن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اور یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا حضرت موس علیہ صلاحت وسلام کا واقعہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا کہ حضرت مسایہ صلاحت وسلام کے متعلق بتایا گیا کہ ان کی قوم نے یہ فرمائش کی تھی اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہا لیکن حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے حقیقت یہی ہے کہ انسانی نگاہ رب تعالی کا محاطہ نہیں کر سکتی رب تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے لیکن انسان رب تالا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت والے دن سبھی دیکھیں گے اپنے رب کو صحیح حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کی کئی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں وجوہ دن نازرا الا روب بھی کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے کتنی ہی دیکھنے والی آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن رب تالا کو دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث آتی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اپنے رب کو بھی زہرن اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم چودوی کے چاند کو دیکھتے ہو اللہ تعالی سے دعا ہے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے جن آنکھوں کو جن کی آنکھوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہے قدم بس ارمر کم تمہارے پاس رب کے دلائل رب کی نشانیاں آ چکی ہیں اب تمہاری مرضی جو ان دلائل ان نشانیوں میں بصیرت سے کام لے گا ایک تب بصارت آنکھ سے دیکھنا ایک بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنا جو کوئی بصیرت سے کام لے گا تو اس کا اپنا بلا ہے لیکن جو ان نشانیوں ان دلائل کے متعلق اندھا ہو جائے ان کو دیکھ نہیں پاتا تو اسی کے اوپر بوجھ ہے ہم اسی طرح آیات کو بیان کرتے ہیں لیکن یہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے پڑھا دیا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں اتبی ماں ار کمر ربک آپ اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی وہی کی ہی پیروی کریں رب جس کے علاوہ کوئی الا نہیں آپ مشرکوں سے اعراض کر لیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا نا تو یہ شرک نہ کرتے ہو ما جان اللہ کا علیہ حفیظہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ ان پر محافظ نہیں ہیں آپ ان کے نگبان نہیں ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے آپ ان پر مسلط نہیں ہیں ایک اور جگہ پہ فرمایا وما کہ آپ ان پہ نگہبان نہیں ہے فإنما البلاغ الحساب اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے وہی الہی کا اور ہمارے ذمے حساب ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او لوگو تم مشرکوں کے معبودوں کو گالی مت دو اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے وہ بدلے میں تمہارے معبود کو رب کو گالی دیں گے پتہ چلتا ہے اگر کوئی جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہو تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہے یہاں پہ عیسایہ مبارکہ میں ایک اہم اصول نکل آیا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ کسی درجہ میں محمود بھی ہے مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہوں تو وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے فرمایا تم مشرقوں کے معبودوں کو گالی دو گے اگرچہ ان کے معبود کچھ نہیں بتوں کے سوا شیطان کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن تم انہیں گالی دو گے وہ تمہیں تمہارے معبود کو گالی دیں گے اسی طرح کسی کے والدین کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے اگر کسی کے معبود کو گالی نہیں دینی تو کسی کے والدین کو بھی گالی نہیں دینی جیسا کہ حدیث بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرا گناہوں میں سے یہ بڑا گناہ کون سا کوئی شخص اپنے والدین پر لانت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آدمی اپنے والدین پر کیسے لانت کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے گا کوئی شخص دوسرے کی ماں کو برا کہے. تو جواب میں وہ اس کی ماں کو برا کہے گا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت مشرق کی عادت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اقسام بل جہدی ان کا کہنا تھا یہ کسمے کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ تمہارے پاس ایک نشانی نہیں کئی نشانیاں ہیں لیکن پھر بھی تمہیں شعور نہیں جب بھی بڑی سے بڑی نشانی آئی کہیں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا کہیں کینکروں کا گواہی دینا بے جان چیزوں کا بولنا بڑی بڑی نشانی آئی واقعہ میراج لیکن تم ایمان تو نہیں لائے ون کمالم اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو حق کا ادراک کرنے سے محروم کر دیا ہے اس لیے وہ حق بات سمجھتے ہی نہیں ان کی آنکھوں کو بصیرت سے محروم کر دیا ہے اسی لیے سیدھی راہ کو دیکھتے ہی نہیں تو جس طرح وہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ انہیں کفر میں بٹکتا ہوا چھوڑ دے گا یہ قوم کی ہر دردنی ہے کہ انکار کیا کہنے لگے کوئی نشانی لے کے آؤ ہم مان جائیں گے نشانی نہیں نشانی آئیں اس کے باوجود نہیں مانے بس یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے رب تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلا رب تعلی کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لا حول ولا قوت اللہ باللہ اگر انسان گناہ سے بچ سکتا ہے تو رب کی توفیق سے اگر انسان نیکی کے کام کرتا ہے تو رب کی مدد سے ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق فرما ہمیں سرات مستقیم پہ چلا رب کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے الحمد بفضل بفض اللہ تعالی ہمارا ساتواں پارا مکمل ہو گیا تفسیر ابھی ہم انشاءاللہ اللہ ترجمہ پڑھیں گے یہ آخری آیات کا بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور اس چھوٹی سی ہماری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں بدی السماوات والارض وہی انوکھا موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا انا یقون الہو کس طرح ہو سکتی ہے اس کی ولادن اولاد ولم تو کلو صاحبہ حال نہیں ہے اس کے کوئی بیوی وخال اور اسی نے پیدا کیا کل ہر چیز کو ہوا اور وہی بکشی ان علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب لا اللہ ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی خالق کلش ان ہر چیز کا خالق ہے فاب پس تم اسی کی عبادت کرو وہ ہوا اللہ کلش ان وکیل اور وہ ہر چیز کو خوب ہر چیز پر خوب نگبان ہے نگران ہے لا رک البسار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں وہ ہوا ید ہاں لیکن وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو لا ریک البسار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں وا ہوا اور وہ یود ریک البسار پا لیتا ہے سب آنکھوں کو وہ الطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین الخبیر خوب خبردار ہے قد تحقیق مرغب تمہارے رب کی طرف سے فمن ابسارا پھر جس نے بصیرت سے کام لیا فالی نفسی ہی تو اپنے ہی لیے ومن عامیہ اور جو اندھا رہا فالیہ تو اسی پر ہے وہ بال اس کا وما انا اور نہیں علیکم تم پر حافظ محافظ اور اسی طرح نصر ریفو ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات کو والی یقول اور تاکہ وہ کہیں دراستہ تو نے پڑا ہے کسی سے والی نبی اور تاکہ ہم بیان کریں اسے لے قوم اس قوم کے لیے یا لمون جو جانتی ہے اتبی آپ پیروی کریں ماں اس چیز کی جو اوہیا وہی کی جاتی ہے اللہ کا آپ کی طرف میرغب کا آپ کے رب کی طرف سے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہی اور آپ اعراض کریں ان مشرقین مشرقین سے اور اگر چاہتا اللہ ما اشرک تو نہ وہ شرک کرتے وما جعلنا کا اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ محافظ وما انتا اور نہیں ہے آپ آلیہم ان پر بھی وکیل ذمہ دار وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ اور نہ تم غالی دو اللَّذِينَ ان لوگوں کو جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اگر تم غالی دوگے تو کیا ہوگا فَایَا سُبُّ اللَّهِ پھر وہ بھی غالی دیں گے اللہ کو عدوًا حد سے گزرتے ہوئے بغیر علم بغیر کچھ جاننے کدالی کا اسی طرح زینہ ہم نے مزین کر دیا لکلی امت ان ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل انہیں یوں لگے گا کہ شاید خدا کو گالی دینا بھی ثواب کا کام ہے سما پھر الاب اپنے ہی رب کی طرف مرج احم ان کی واپسی ہے ان کا لوٹنا ہے فعیونب فعیونب احم پھر وہ خبر دے گا انہیں بیما اس کی جو کانو تھے وہ یاملون عمل کرتے وہ اقسموں اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہی اللہ کی جہدا ایمانیہم اپنی پختہ قسمیں کیا انہوں نے کہا کہ الا ان البتا اگر جاءتهم آجائے ان کے پاس ایتن کوئی مخصوص نشانی لیومننا تو یقینا و ضرور ایمان لے آئیں گے بها اس پر قل کہہ دیجئے انم الایات نشانیان تو صرف اند اللہ اللہ کے پاس ہیں و ما اور کون سے چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں کہ انها کہ بے شک وہ نشانی اذا جاءت جب آ جائے گی لا یؤمنون تو نہیں وہ ایمان لائیں گے ونقلب اور ہم پھیر دیں گے افدتهم ان کے دل وا ابصارهم اور ان کی آنکھیں كما جیسا کہ لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے تھے بھی اس پر اول مرہ پہلی مرتبہ ونظرهم اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو فی طغیانهم یعنی ان کی سرکشی میں یعمون حیران پھرتے ہوئے